امین واشہدو اللہ الہی اللہ عبدہو لا شریک اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو رسولو صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى و ومن احتدہ بہدہ وستنہ بسنتہی علی یوم الدین و بعد معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین مشاہدات اللہ کے فضل و کرم سے مسلسل ہمارا یہ پرورام ہر جمعہ کو ہو رہا ہے کتاب میں جواب تریحیم مساو ال اخلاق ہے اس کی حدیثیں آپ کے سامنے ہمارے شیخ محترم کتاب اللہ سنت رسول اور صلب صالحین کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے شرح کرتے ہیں الحمد ہم شیخ کے مشکور ہیں اور آپ تمام لوگوں کے بھی مشکور ہیں کہ آپ تمام لوگ اپنا وقت نکال کر کے اس اہم علمی پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ بھی ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق بہت سے عالمی ابل عالمی اللہ اس ہفتے ہمارا یہ پروگرام آج ہے اور یہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق چار پینتیس سے پانچ پچاس تک چلے گا انشاءاللہ اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق سات پانچ سے آٹھ بیس تک یعنی سوا گھنٹے کا یہ پروگرام رہے گا اور آنے والے جمعہ کو بھی انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام رہے گا اور اس کے بعد چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ آ جائے گا اور رمضان میں لوگ عبادات کے اندر مصروف رہتے ہیں اس لیے ان کی مصروفیات کا خیال رکھتے ہوئے رمضان کے اندر یہ درس بند کر دیا جائے گا اور پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کی شروعات کریں گے الحمدللہ آپ حضرات کو اس چینل سے کتاب اللہ اور سنت رسول اور سرف صالحین کے عقید و منحص کے مطابق باتیں ملتی ہیں اور الحمدللہ ہمارے شیخ محترم جو کی تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں مزید کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور شیخ ہمیں اپنے علم سے محدود فرمائیں اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں اور علم میں برکت آ فرمائے اور اللہ رب العامین ہم سب لوگوں کو شلف شالین کے عقیدے اور منحص پر استحکامات فرمائے امین رب العالمین مجاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز تک کہا تھا جی ابھی آ رہے الحمد للہ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 قال قابل احترام قبیت الشیخ مختار احمد مدنی حافظ اللہ موقع اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں بلوغ المرام سے کتاب الجام کے مختلف ابواب میں سے ایک باب باب من مساو الاخلاق برے اخلاق سے ڈراوے کا بیان اس کی مختلف احادیث ایک ایک کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے کئی دروج سے سلسلہ جاری ہے جس میں برے اخلاق کیا ہیں اور ان کے برے نتائج دنیا میں اور آخرت میں کیا ہوتے ہیں ایک ایک کر کے احادیث میں ہم دیکھ رہے ہیں اور مقصود یہ ہے کہ ان برے اخلاق سے ہم اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پہلے پاک کریں تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہماری پیشی ہو تو برے اخلاق کی اس آلودگی سے ہم یعنی ملوث نہ ہو اور اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے لیے پریشانی کا باعث یہ نہ بنے انہی برے اخلاق میں سے آج جن چیزوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے ان میں سے ایک چیز ہے جلد بازی بظاہر جلد بازی ایک چھوٹی چیز دکھائی دیتی ہے لیکن یہی اجرت اور یہی جلد بازی بہت بری صورت بھی اختیار کر لیتی ہے اس کے برے نتائج بھی ہوتے ہیں چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنوی اعتبار سے ہو اس تعلق سے ایک حدیث جسے امام ترمدی نے روایت کیا ہے ابن رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ من مین شیتون اخرجہ وقال حسن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے یا جلد بازی شیطان کے اثر سے ہے اس حدیث کو امام اتر نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اس تعلق سے اور بھی احادیث ہیں اور اس حدیث کی صنعت بعض اہل علم نے کلام کیا ہے اس کے علاوہ بھی احادیث ہے جن میں سے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جسے امام البحتی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کے طریق سے آئی ہے اس کے الفاظ ہیں ات من اللہ وجو من شیطون صبر اور وقار کے ساتھ میں اور موقع رعایت کرتے ہوئے کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور من الشیطان اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے یا شیطان کے اثر سے ہے اس حدیث کو امام البحقی نے روایت کیا ہے شعب الایمان میں اور صحیح الجام صغیر حدیث نمبر تین ہزار گیارہ پر شیخ الالبانی کہتے کہ یہ حدیث حسن ہے اس حدیث میں بھی وہی بات آئی لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے ات من اللہ جو الجلح کے برخلاف ہے تو اس اعتبار سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ تعنی اللہ کی طرف سے ہے اور آجلح جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے علامہ سنانی کہتے ہیں اتنی ای اتثبت فی الامور اور رسی نت محکم کہتے ہیں کہ یعنی تعنی سے مراد کیا ہے کسی بھی معاملے میں پختگی کے ساتھ میں تثبت کے ساتھ میں غور فکر کر کے دیکھ بھال کے قدم اٹھانا یہ اتعنی ہے جلد بازی کے بجائے سوچ سمجھ کے اور تحقیق کے ساتھ انسان کا کسی بھی معاملے میں قدم اٹھانا بر وقت قدم, قدم اٹھانا اس میں تاخیر نہ کرنا اور جلد بازی بھی نہیں کرنا یہ اتعنی ہے کہتے کہ من اللہ ای من الصفات یو ہب و اللہ من نے ہی وجبل علیہ <عَلَيْهَا> کہتے ہیں کہ یہ ان صفات میں سے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے کا مطلب کیا ہے کہتے کہ یہ ان صفات میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرماتا ہے ان پر مجبور کرتا ہے یعنی ان کی اس کی جبلت میں یہ ڈالتا ہے اگر کسی انسان میں یہ چیز ہے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ انسان سوچ سمجھ کر تحقیق کے ساتھ اور مناسب وقت پر قدم اٹھاتا ہے التنویر شرح الجامع صغیر میں بات انہوں نے کہی ہے اس کی مزید وضاحت ایک اور روایت سے ہوتی جسے خطیب البغدادی نے الفقیح والمتفقیح میں روایت کیا ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث آئی ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیان من اللہ والعجلت من الشیطان بیان یعنی تحقیق کے ساتھ اور تبیون کے ساتھ میں انسان کا کسی چیز کو کرنا یہ اللہ کی توفیق سے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے ولاج من الشیطان اور جلد بازی میں قدم اٹھا لینا بے سوچے سمجھے اور جلدی سے قدم اٹھانا وقت سے پہلے ہی چھلانگ لگا دینا گویا کہ ولاج من الشیطان یہ شیطان کی طرف سے ہے یہ شیطان کے اثر سے ہے اس حدیث کو امام الخطیب البغدادی نے روایت کیا اور یہ حدیث حاصل ہے الفقی والمتفقی میں حدیث نمبر 1164 ہزار ایک پر روایت موجود ہے تو عجلہ سے مراد کیا ہے جلد بازی جس کے بارے میں یہاں پر مذمت آئی ہے اور اس کو شیطان سے جوڑا گیا تو یہ کیا چیز ہے اس تعلق سے علامہ مناوی رحم اللہ فرماتے ہیں فعل العلع قبل وقتی ہی اللہ الج کیا ہے کسی چیز کو اس کے مناسب وقت سے پہلے کر دینا کسی چیز کو ایسے وقت پر کرنا جو مناسب نہیں اتنا جلدی کی جو مناسب نہیں ہے جلدی کے اعتبار سے ایک جلدی تو وہ ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کو محبوب ہے اس کی ترغیب ہے لیکن آدمی اتنی جلدی کرے کہ وہ مناسب وقت سے بھی پہلے کر لے تو جلد بازی مچانا جلدی کرنا جلدی مچانا یہ ایک بری چیز ہے اللہ ما الاسفہانی کہتے ہیں الراغب الاصفہانی کہتے ہیں العجله طلب الشيء وتحريهه قبل اوانه وهو من مقتضى الشهوه کہتے ہیں جلد بازی کیا ہے العجله کیا ہے جلد کسی چیز کو اس کے مناسب وقت سے پہلے پانے کی کوشش کرنا وہ وہ من مقتضى الشهوه اور یہ شہوت کے نتائج میں سے ہوتا ہے کسی چیز کی چاہت اور لالچ انسان کو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے وقت سے پہلے ہی جلدی مچاتا ہے اور مناسب وقت سے پہلے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے فضالی کا سورت فنی کا سورت مضمون تم فی عام القرآنی اللہ جلا <الشَّيطان> یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن قریب میں مضموم قرار پائی پورے قرآن میں جلد بازی کو مضمون قرار دیا گیا ہے اور یہاں تک یہ بھی کہا گیا کہ شیطان کے اثر سے جلد بازی ہوتی ہے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو جلد بازی سے منع کیا ہے یعنی مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی تلقین کی گئی کہ آپ جلدی نہ کریں جلدی نہ چاہیں اللہ نے فرمایا پینتیس اور بھی کئی مقامات پر یہ بات اللہ نے کہی ہے اللہ نے فرما کہ اے نبی کا بھی صبر مینا رسول اول الازم کے مقام والے رسول علماء نے کہا کہ اول الازم مینا رسول میں پانچ رسول آتے ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے نلیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام چار اور پانچ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کہ جیسے عظیم الشان حوصلے والے اونچے رسولوں نے صبر کیا اسی طرح سے اے رسول آپ بھی صبر کریں ولا تستا اور ان مشرقین مخالفین اور آپ کو اذیت پہنچانے والے آپ کو مذاق اڑانے والے یہ جتنے بھی لوگ ہیں منکرین ان کے لیے جلدی نہ مچائی ہے. ان کے لیے آپ جلدی اللہ کا فیصلہ اور عذاب طلب نہ کریں ولاستاجم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کریں ان کے اور آپ کے درمیان فیصلہ ہو جائے اس کے لیے آپ جلدی نہ کریں اللہ کا عذاب اللہ کا فیصلہ اللہ کی نصرت وقت پر آتی ہے اس لیے آپ اس کے لیے جلدی نہ کریں ولا تستاج لحم آپ جلد بازی اس میں نہ کریں یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اس میں سر کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مشرقین کو تنبیہ کے طور پر کہا کہ جلدی مت کیجیے بلکہ عذاب جب آنا ہے برابر آئے. کیونکہ مشرقین نا... یعنی جلد بازی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں محمد جو عذاب آپ لانے کا دعویٰ کرتے ہو یا جس قیامت کی آپ بات کرتے ہو لے تو یہ ان کی طرف بھی اشارہ تھا کہ وہ جلدی کرتے ہیں وہ وقت سے پہلی قیامت چاہتے ہیں وقت سے پہلے اللہ کا عذاب چاہتے ہیں تو وہ جو آپ سے مطالبات کر رہے ہیں جلدی جلدی لانے کے آپ ان کے مطالبات میں نہ آئے آپ ان کے مطالبے سے متاثر ہو کر اللہ سے نہ مانگنے لگے کہ اللہ فیصلہ کر دے جب اللہ کو فیصلہ کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں تاخیر نہیں کرے گا وقت آئے گا برابر فیصلہ ہوگا تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کرنے اور جلد بازی نہ کرنے کی تلقیم کی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا ایک ایب یہ بھی ہے کہ وہ جلد باز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَيَدْعُ الْإنسان بشر وكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا انسان خیر کی دعا میں جس طرح جلدی کرتا ہے شر کی دعا میں بھی اسی طرح سے جلدی مچاتا ہے وكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا انسان بلا شبہ بڑا جلد باز ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی ایت نمبر 11 ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے تعلق سے امام البغوی رحم اللہ فرماتے ہیں و مَعْنَاهُ يَدْعُو الْإِنْسَانُ عَلَى مَالِهِ وَوَلَدِهِ وَنَفْسِهِ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ عِنْدَ اللہ ملعین ہوں وہ ہو وہ انسان اپنے اوپر اپنے مال اپنی اولاد اور خود اپنی ذات پر شر کی دعا کرتا ہے اور اللہ تعالی سے غصے میں آ کے کہتا ہے اے اللہ فلاں پر لانت بھیج فلاں کو ہلاک کر اس طرح کی بات کرتا ہے کبھی اپنے بارے میں کبھی اپنی اولاد کے بارے میں کبھی اقریبا کے بارے میں کبھی اپنے مال کے بارے میں کہتے ہیں کہ دعا اہ بن خیر ائی کا دعا اور اباہ نعمت یعنی <والعافیه> جیسے انسان اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نعمت اور عافیت ادا کرے بس ویسے ہی وہ کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے ہلاکت کی دعائیں بھی کرنے لگتا ہے غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ وب استجا بل سے ہی اگر اللہ تعالیٰ اس کے دعا مانگتے ہی اس کی دعا پوری کر دے تو ہلاک ہو جائے گا فد لکھی لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی ایسی دعائیں فورن قبول نہیں کر لیتا ہے دعا مانگتے وہ چیز مل جائے نہیں کرتا اللہ ایسا وہ کان الانسان عجول یعنی وہ کان الانسان عجول بالدعائی علی ما یکره ای استجاب له استجاب يُسْتَ... له فی کہتا کہ انسان بڑا جلد ہے دعا کے معاملے میں کہ اللہ تعالی یعنی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان پہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی فورن اس کی اس دعا کو قبول کرے یعنی بد کو قبول کریں ایسی چیز جو اس کے ساتھ ہوتی جو اسے پسند نہیں اس پہ فوراً بد دعائیں کرنے لگتا اور چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو قبول کریں تفسیر بغوی میں امام البغوی نے بات کہی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے ذرا سا کچھ اس کے ساتھ برا ہو جائے فورن لانتیں کرنے لگتا ہے فوراً بد دعا کرنے لگتا ہے اور چاہتا کہ اللہ ابھی فیصلہ کر دے گھریلو جھگڑوں میں تجارت میں کبھی برے حالات انسان پر ہیں, کبھی بیمار ہو جاتا ہے کبھی معاشی تنگی اس کے اوپر آتی ہے اور کبھی سیاسی حالات برے آتے ہیں ایسے وقت میں انسان اپنے اور دوسروں کے اوپر بد کرنے لگتا ہے کبھی تو خود اپنے اوپر کرتا ہے غصے میں آ کر اے اللہ دنیا سے اٹھا لے اے اللہ مجھے ہی سزا دے دے یا اس طرح کی باتیں کرتا ہے کبھی اپنوں کے لیے کرتا ہے غصے میں آ کر اولاد کے لیے عورتیں بد دعا کرنے لگتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کرے اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرے ستانے لگتے ہیں چھوٹے ستانے لگتے ہیں اللہ سے بد کرنے لگتے ہیں. تو انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے بے صبری کی وجہ سے بعض اوقات نہ صرف اپنے مخالفین بلکہ بعض اوقات اپنوں بلکہ بعض اوقات خود اپنے اوپر بد دعا کرنے لگتا ہے کیوں یہ اس کی بے صبری کا نتیجہ ہوتا ہے یہ اس کی جلد بازی کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ چیز اچھی نہیں ہے تو یہ ایک عیب ہے اور اس ایب کے نتیجے میں آپ دیکھیں بعض بڑے بڑے گناہ وجود میں آتے ہیں لوگوں پر لانتے کرنا لوگوں کی ہلاکت کی دعا کرنا جبکہ وہ قصوروار بھی نہ ہو کوئی چھوٹی سی بات کی وجہ سے ان کو اتنی بڑی بدعا دے دینا تو اس طرح کی دعائیں کرنا یہ ایک برائی ہے یہ اچھائی نہیں ہے تو یہ انسان کے کردار کی یعنی کمزوری کی علامت ہے بلکہ بعض اوقات جلد بازی کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان آخرت کی بجائے دنیا ہی کو پسند کرنے لگتا ہے یہ بھی جلد بازی کا نتیجہ ہے کہ کون آخرت میں جا کے دیکھے گا کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے وہاں کا اجر و ثواب اور وہاں کی نعمتیں اور وہاں کا سب کچھ جنت دنیا ہی کی جنت پر آدمی بعض اوقات راضی ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہی اس کو سب ملے یہ کی کیوں ہے یہ جلد بازی کی وجہ سے ہے آخرت میں اللہ تعالی کی طرف سے یعنی اس کی مد و ثنا کی بجائے مخلوق سے دنیا میں تعریف سننے کا شوقین ہوتا ہے لہذا یہ کاری کرنے لگتا ہے آخرت میں اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کی بجائے وہ دنیا کے مال و دولت ہی کو اور دنیا کی ضیب و زینت ہی کو مقصود بناتا ہے لہذا اللہ کے حکموں کو توڑ کر حرام میں چلا جاتا ہے تقویٰ کو چھوڑ کر وہ حرام میں واقع ہو جاتا ہے حرام طریقے سے کماتا ہے حرام چیزیں کھاتا ہے آخرت کی نعمتوں کے لیے انتظار کرنے کی بجائے اس کی شہوت پرستی اسے دنیا ہی میں لذتوں کا دیوانہ بنا دیتی ہے اور وہ دینداری کو چھوڑ کر دنیا دار بن جاتا ہے اور یہاں مزے اڑا کر سوچتا ہے کہ یہیں پہ سب کچھ لو معلومنے معلوم نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں ہے تو بعض اوقات انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ سرے سے آخرت کو نظر انداز بلکہ بعض اوقات آخرت پر دنیا کو ترجیح بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات آخرت کا سرے سے انکار کر دیتا ہے اور دنیا ہی کو اصل بنا لیتا ہے کیوں جلد بازی کی وجہ سے جلدی چاہیے دنیا ہی میں چاہیے یہی چیزیں اصل ہیں ابھی جو مل رہا وہی چاہیے صبر کر کے بات کا کون لگا تو ابھی حاصل کر لو یہ جو مزاج ہے یہ انسان کو جہنمی بناتا ہے اور اس اعتبار سے کبیرا گناہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من کا نا یورید الاجل جو کوئی اس آجلہ کو چاہتا ہے دنیا کی زندگی کو یہاں کی لذتوں اور نعمتوں کو اللہ نے العاجلہ جلدی ملنے والی چیز ہے تو جو کوئی اس دنیا کی نعمتوں کو جلدی جلدی پانا چاہتا ہے بس یہیں کی نعمتوں کو پانا چاہتا ہے جو جلدی ملتی ہیں اجل نہ لہو فیحا مان شا لیمن تو جلدی سے ہم اسے عطا کر دیتے ہیں دنیا میں سے کچھ جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں سب کا سب سب کو نہیں ملتا بہت سے دنیا کے چاہنے والے دنیا پاتے نہیں ہیں. اور بہت سے چاہنے والوں کو وہ سب کچھ نہیں ملتا ہے جس کا انہوں نے مطالبہ یا جس کی انہوں نے چاہت کی تھی بلکہ اللہ رب العالمین اتنا ہی دیتا جتنا اللہ چاہتا ہے انسان کی چاہت پوری نہیں ہوتی ہے چاہت اللہ کی پوری ہوتی ہے تو یہاں پر کہا کہ اجل نہ اس دنیا میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں جلدی سے عطا کر دیتے ہیں جتنا چاہتے عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے عطا کرتے ہیں تو مدمو کہ ہم نے اس کے لیے جہنم کو مقدر کر دیا ہے ایسے انسان لئے جہنم کو مقدر کر دیا ہے یس لوم مدہورا اس جہنم کی آگ میں جھلستی آگ میں وہ داخل کیا جائے گا مدموم اور مدحور بن کر مدموم اور مدحور بنا کر یعنی اس کی مذمت ہوگی تعریف نہیں ہوگی اس کی بلکہ اس کی مذمت ہوگی مدہور اس کو استقبال اس کا نہیں ہوگا آخرت میں بلکہ دھتکارا بنا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا مغموم اور مدہور آخرت میں قرار پائے گا لیکن اس کے برعکس ومن اراد وهو مؤمن لیکن جس لیکن جس انسان کے اندر تین چیزیں ہوں ایک جو ارادہ کرے آخرت کا وسایہ اللہ سایہ اور کوشش کرے آخرت والی وہ مؤمن۔ کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہو بشرط کہ وہ ایمان والا ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں آخرت میں قبول کی جائیں گی یہاں پر اللہ نے بتلایا کہ تین چیزیں ہیں جس کی بنا پر انسان کو آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے ایک وہ انسان آخرت کو اپنا مقصود و مطلوب بنائے دو وہ انسان آخرت کے لیے آخرت والی کوشش کرے تین وہ انسان ایمان سے محروم نہ ہو ایمان تو نیک عمل کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے توحید اگر زندگی میں نہ ہو ایمان اگر زندگی میں نہ ہو تو انسان کا عمل مقبول نہیں ہے اسی لیے تقدیر کا انکار کرنے والوں کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے کہا تھا اگر یہ لوگ اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں صدقہ دے اللہ کی راہ میں تب بھی اللہ تعالیٰ اسے سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لیا ہے تو انسان اگر ایمان ہی اس کا خراب ہو تو ایسے انسان کا عمل غارت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَئن عملك مِن <الْخاسرين> اگر تو نے شرک کیا تیرا کیا کرایہ سارا عمل برباد ہو جائے گا اور تو خاسرین میں سے ہو جائے گا ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے رسول کے ذریعے سے تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ آخرت کا ارادہ یعنی اخلاص اور آخرت والی کوشش آخرت والا عمل آخرت میں کامیاب کرانے والا عمل یعنی ابتباع سنچ اور ایمان صحت اعتقاد ان تین چیزوں کے بغیر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے یعنی آدمی کا عقیدہ صحیح ہو پھر عمل کرنے والا دو چیزوں کی رعایت کرے اخلاص نیت اور اتباع سنچ جب تک یہ تین چیزیں اس کی زندگی میں نہ ہوں اس کا عمل قبول نہیں ہوگا ان تین شرطوں کے ساتھ ہی عمل مقبول ہے لیکن اس کے برعکس دوسرا آدمی جو سرے سے آخرت کو مقصود نہ بنائیں جو دنیا ہی میں سب کچھ چاہتا ہو جس کا مقصود و مطلوب اور اس کا منت نظر آخرت کی بجائے دنیا ہو یہی چاہیے یہی اصل ہے اسی میں مزہ آ رہا ہے یہی اس کو چاہیے تو جب انسان کا حال یہ ہو جائے اور یہی وہ چاہتا ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے لیکن جتنا اللہ چاہتا ہے دیتا ہے سب کو نہیں دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے بہت سے دنیا کے چاہنے والے مجنون کی طرح اس کے پیچھے دوڑتے ہیں لیکن وہ اس کو ان کو ملتی نہیں ہے بلکہ اسی کو ملتی جس کو اللہ دینا چاہتا ہے اور جس کو بھی اللہ دیتا ہے وہ امتحان کے طور پر دیتا ہے انعام کے طور پر نہیں وہ امتحان ہوتا ہے دنیا میں جو بھی ملتا ہے ان, ان, ان, انسان کے لیے امتحان ہے اس لیے کہ دنیا دارالمتحان ہے دار البتلہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم یہ سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور انیس القیامہ میں آیت نمبر بیس اکیس میں اللہ فرماتا ہے کل بل تو نہیں بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم عاجلہ کو چاہتے ہو پسند کرتے ہو دنیا کو جو جلدی ملنے والی نعمتیں دنیا کی ہیں تم انہی کی محبت میں مگن ہو وہ تدارون اور آخرت کو سرے سے تم چھوڑ دیتے ہو اس کو ترک کر دیتے ہو آخرت کی چاہت اور آخرت کی کوشش اس کو چھوڑ دیتے ہو وہ تدارون العقرا تم نے دنیا کو پسند کر لیا ہے اور آخرت کو پسے پش ڈال کے آخرت کو مقصود بنانے کی بجائے اسے چھوڑ ہی دیا ہے رسے آخرت چاہیے ہی نہیں ہم کو یہ تمہارا حال ہو چکا ہے یہ ان لوگوں کا حال ہے جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا ہی کی زندگی ان کے لیے اصل ہے آخرت کو وہ نہیں مانتے تو انسان کی جلد بازی کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ وہ سارا کچھ دنیا میں چاہتا ہے اور آخرت کو سرے سے بھلا بیٹھتا ہے یا پھر اس کا انکار ہی کر دیتا ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ نے فرمایا ja ایسے انسان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ایسے انسان کے لیے جو صرف دنیا چاہتا ہو اس اصل مقصود دنیا ہی ہو سب چیزوں میں چاہے وہ دنیاوی کوشش ہو یا دینی کام ہو اصل مقصود اس کا دنیا ہی ہو جائے تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو مقصود مطلوب بنا دیا ہے جہنم کوئی اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اور اس میں وہ مضموم و مدہور ہو کر داخل کیا جائے گا تو جلد بازی ایک بری چیز ہے اور جلد بازی یہ ہے کہ ایک انسان اس کے مناسب وقت سے پہلے اس کا مطالبہ کرے تو جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے وہ یہ کہ کیا ہر چیز میں جلدی کرنا برا ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ کسی نیک عمل کے تعلق سے تاخیر کے بجائے جلدی زیادہ بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتو ادت ان خیر فی عام الآخر یعنی ایک انسان کا چیزوں میں سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر مناسب وقت کے انتظار کرتے ہوئے آدمی کا کام کرنا اور نتائج کے یعنی کو نظر رکھتے ہوئے ان پر انسان کا تھوڑا ٹھہر کر کرنا جلد بازی نہیں کرنا یہ اچھا ہے سوائے اللہ فی عمل الاخرہ سوائے آخرت والے عمل کے یعنی سوائے ان عمال کے جو آخرت میں انسان کو کامیاب کرتے ہیں یعنی آخرت والے عمال میں دیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں جلدی کرنا چاہیے یعنی وہ اعمال جو آخرت میں کامیاب کرتے ہیں اس حدیث کو امام ابو دعود حاکم اور امام البہتی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر تین ہزار نو حدیث صحیح ہے کیا مطلب ہے اس کا علامہ قیبی کہتے ہیں مشکات کی شرح میں کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأُمُورَ ابتدا کہتے دنیاوی معاملوں میں انسان کو تو ٹھہر کر سوچ سمجھ کر تھوڑا انتظار کر کے ہی قدم اٹھانا چاہیے کیوں اس لیے کہ ان کی ابتدا میں ان کے عواقب معلوم نہیں ہوتے بھئی کو انسان تجارت میں پیسہ لگا رہا ہے یہ تجارت چلے گی کہ نہیں چلے گی آگے جا کر میرا اس میں پیسہ لگانا فائدہ لائے گا کہ نقصان تو یہ انسان کو ابتدا میں معلوم نہیں ہوتا ہے اسی لیے اس میں ٹھہر کر ہی قدم اٹھانا چاہیے مح... فی يتعجل او کہتا ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے عواقب محمود ہیں یا مضموم ہے یا اچھے ہیں یا برے ہیں لہذا انسان کے لیے مناسب یہی کہ وہ جلدی نہ کرے دنیا معاملات میں قدم اٹھانے میں یہاں تک کہ وہ ٹھیک سے تصوت اس میں اختیار کر لے تو کہتے ہیں کہ بخلاف خلاف العمور العقروی کہتے ہیں کہ اس کے برخلاف اخروی یا آخرت والے امور ہیں لقول ہی تعالیٰ الخیرات اس لیے کہ اللہ تعالی نے آخرت کے معاملات میں کہا خیر کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ یعنی جلدی کرو ایک دوسرے سے پہل کرو وہ سارے فرت ہی میں رب اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو مسارعت کرو تو یہ پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148 ہے اور دوسری سورہ آل عمران آیت نمبر ایک ہے تو یہاں پر جو بات اللہ مقیبی نے کہی وہ یہ کہ دنیا معاملات میں انسان کو تثبت کے ساتھ میں اور سوچ سمجھ کر تھوڑا ٹھہر کر ہی قدم اٹھانا چاہیے تاکہ انسان یعنی نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے قدم اٹھائے لیکن بھائی جو نیک کام ہیں ان کے اندر تھوڑی نا ایسا ہے کہ معلوم اس کا انجام کیا ہے اس کا انجام تو انبیاء نے بتا دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتا دیا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہی ہے تو ان نیکیوں کے اندر آدمی دیری کیوں کرے نیکیوں کے اندر جن کا انجام اچھا ہی یہ برا نہیں نکلنے والا ہے ان میں تاخیر کس بات کی تو یہ نیکی کے کاموں میں دیری نہیں کرنا چاہیے ہاں دنیا معاملات میں انسان کو چاہیے کہ وہ جلد بازی میں قدم اٹھانے کی بجائے سوچ سمجھ کے اچھی طرح سے تحقیق کر کے قدم اٹھائے اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں مثال کے طور پر افطار کا مسئلہ ہے رمضان کا مہینہ قریب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُ <الفِطْرح> لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے لوگ ہمیشہ بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں سورج ڈوب گیا اب جلدی کرنا ہے دیری نہیں دیکھیں گے سوچیں گے انتظار کریں گے نہیں سورج ڈوب گیا جب یقین ہو جائے معلوم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اب تاخیر کرنا اچھی چیز نہیں اب آدمی سوچے کہ نہیں عام لوگوں سے زیادہ مجاہدہ میں کرنا چاہتا ہوں تھوڑا اور ٹھہر کے میں افطار کرتا ہوں تاکہ زیادہ ثواب ملے اللہ کی خاطر صبر کرنے کا اجر ملے نہیں اب وقت ہو گئے افطار کا اب نیکی افطار ہے اب نیکی افطار ہے اب تکبر کی وجہ آجزی ہے اللہ کی نعمت کا انسان کو منتظر اور حریث ہونا چاہیے لہٰذا جیسے ہی روزے کا وقت ختم ہو گیا فوراً افطار کرنا چاہیے دیر ہی نہیں کرنا چاہیے اس لیے آپ نے فرمایا اللہ صبح خیریت میں فطر لوگ ہمیشہ خیر پر ہوں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر جلدی کرنا برا نہیں ہے لیکن جیسا کہ شروع میں میں نے بتایا تھا بعض علماء نے کہا ہے کہ مسارات میں اور استعجال میں فرق ہوتا ہے الجلا الگ ہے اور مساعت الگ ہے الاجلا یہ ہے کہ وقت سے پہلے آدمی جلدی کرے جیسے انسان ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے اور کہے ہو بھی گیا نا دن تو دن بھر تو روزہ تھا ہی تھا اب ڈوبنے میں تو ایک ہی بات ہے اب ڈوبنے تک رکنے کی کیا ضرورت ہے کھا لے تو یہ کیا ہوا یہ الجلا ہے وقت سے پہلے اس نے کھا لیا اس پر اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا لیکن اب سورج ڈوب گیا اب تاخیر نہیں کی جائے گی اب جلدی کرنا یہ مساج ہے یہ تاجیل وہ تعجیل ہے جو مضموم نہیں ہے جو بری نہیں ہے بعض علماء نے مشارہ طور اجلہ کو یا تاجیل کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے تو کہا کہ لوگ خیر پر ہوں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب السوم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستاون اور امام مسلم کتاب السیام حدیث نمبر ایک ہزار پر روایت کیا ہے اور ابن ماجہ میں زیادتی ہے کہ جلدی کرنا چاہیے خیر پر رہیں گے کیوں ف انود <يُؤخِّرون> اس لیے کہ یہود بہت تاخیر کرتے ہیں افطار کرنے میں وہ جب روزہ رکھتے ہیں تو ستارے نکلنے تک انتظار کرتے ہیں بعض بات میں یہ بھی آیا ہے تو اتنی دیری کرنا ٹھیک نہیں ہے اتنی دیری کرنا کہ ستارے نکل آئیں اور تاخیر افطار میں کی جائے یہ بری بات ہے یہود کی مشابہت ہے یہ خیر نہیں بلکہ شر ہے یہ مجاہدہ نہیں بلکہ مجاہد میں غلوب ہے اور اللہ کی نعمت سے استغنا کا اظہار ہے ہم کو کوئی ضرورت نہیں کھانے کی ایک آدمی بھوکا تھا اے اللہ نے نعمت عطا کی اس نعمت کی طرف لکھے وہاں صبر کیا دن بھر اب شکر کی ساتھ میں آدمی اللہ کی شکر گزاری کا اظہار کرے تو اس حدیث کو جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود تاخیر کرتے تھے اس لیے آپ نے کہا کہ جلدی کرو افطار میں غروب کے فوراً بعد افطار ہونا چاہیے سیل جام شغیر حدیث نمبر سات اور حدیث حسن ہے لیکن وہی بات جیسے میں نے کہا کہ یہ تعجیل وقت ہونے کے بعد ہے اگر یہ تاجیل وقت ہونے سے پہلے ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اَنَّ بِلَالًا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے طلوع فجر ہونے کے پہلے ایک دن اذان دے دی۔ وقت فجر کا شروع ہونے سے پہلے ہی اذان دے دی۔ فامرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا جاؤ واپس جاؤ اور یہ اعلان کرو ندا یعنی اذان کی طرح یہ بھی اعلان کرو کیسے کیا اعلان کرو الا ان العبد قد نام ان العبد قد نام یہ اعلان کرو خبردار سمجھ لو سن لو دھیان دے کر سنو بندہ سو گیا تھا دھیان دے کے سنو بندہ سو گیا تھا یعنی آ, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کے لیے کہا کہ بندہ ہو گیا تھا اس لیے ذرا جلدی ہوگی ازاد میں غفلت میں پر اجائے فنادا ان ان نلاب نام تو حضرت بلال نے لوٹ کر پھر یہی اعلان کیا کہ اللہ ان نلاب خبردار سن بندہ سو گیا تھا معلوم یہ ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وقت سے پہلے اذان دی جائے تو, تو امام ابوداؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے اپنی سنن میں اور حدیث نمبر پانچ سو بتیس پر یہ روایت موجود ہے اور صحیح ہے تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ جلد بازی ایک مضموم چیز ہے اور بعض اوقات یہی جلد بازی یعنی انسان کو حرام تک لے جاتی بلکہ کفر تک لے جاتی ہے یہی وہ جلد بازی ہے جس کی وجہ سے انسان بعض اوقات اپنے تقوا کو بگاڑ لیتا ہے جلدی سے جاب پانے کے لیے کتنے لوگ ہیں داڑھی موڑ لیتے ہیں یا نکاح کے لیے بعض اوقات لوگ اپنی دینداری کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بچی کا نکاح جلدی ہونا ضروری ہے بہت دیر ہو گئی ہے اس لیے کیا کریں حرام چیزوں کا بھی ارتکاب کر لیتے ہیں اور ساری غیر اسلامی خرافات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ جو جلدی ہے کہ جلدی ہونا چاہیے دیر نہ ہو جائے تو اس ڈر سے بعض اوقات انسان بہت ساری حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے اور بعض اوقات اس جلدی کی وجہ سے انسان کفر میں بھی واقع ہو سکتا ہے جو کہ ایک گناہ ہے کہ آدمی جلد بازی اس طرح کی کرے تو اسی لیے یہاں پر برے اخلاق میں بھی اس کو شمار کیا گیا ہے کہ کوئی اچھی بات نہیں کہ انسان جلد باز ہو جلد باز اللہ تعالیٰ نے بطور عیب بیان کیا وقرا نل انسان انسان بڑا جلد باز ہے اور اس کو ایسے سیاق میں بیان کیا گیا جو اچھا نہیں ہے تعریف کے طور پر نہیں کہا مذمت کے طور پر کہا یا دوسری جگہ بھی اللہ نے فرما کہ خلیق انسان امن حاجل انسان بنا ہی جلد بازی سے یعنی گویا کہ یہ جلد بازی ہی سے بنا ہوا ہے سر سے پاؤں تک جلد بازی سے بنا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سرا جلد بازی انسان کا ہونا ذکر کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایب ہے اس کو اچھے سیاق میں بیان نہیں کیا گیا ہے آئے آگے بڑھتے ہیں اور حدیث نمبر آ, بتیس دیکھتے ہیں وَعن رضی اللہ علیہ کال اخرجہ احمد وفی اسناد ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشم الخل بشگونی کیا ہے یا جس کو ہم کہیں کہ برائی کیا ہے نحوست جس کو کہتے ہیں کہ نحوست کیا ہے کہتے ہیں برا اخلاق ہی نحوست ہے برا اخلاق نحوست ہے امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور ابن نے یہاں پر وضاحت کر دی ہے کہ وفی اسناد ہی غائف اس کی سند میں کمزوری ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے اسی لیے شیخ الال نے اسے جامع صغیر میں بھی ضعیف کہا ہے اور اب ضعیفہ میں حدیث نمبر 793 پر شیخ الا نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کی سند میں ایک راوی ہے جسے اختلاط ہو گیا تھا یا داعش خراب ہو کر وہ غلطیاں کرنے لگا تھا اور کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عائشہ اور دم راہ انکتاب ہے اس کی سند منقطع بھی ہے اور اس میں ایک راوی جس کا حافظہ بگڑ گیا تھا تو دو ایب ہونے کی وجہ سے جس کو علت کہا جاتا ہے ان دو علتوں کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے لیکن جہاں تک کہ بات ہے کہ برا اخلاقی اصل میں نحوست کا سبب ہے تو یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ انسان کے برے اخلاق کی وجہ سے بہت ساری زندگی میں مواقع پر وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے اور آخرت میں یہ بد اخلاقی اسے جہنم میں لے جائے گی اسے اعتبار سے نحوست کیا ہے برائی ہے انسان کے لیے غرد ہے برکت کے برخلاف ہے شم جو ہے یہ یمن کے برخلاف ہوتا ہے یمن کے معنی ہوتے ہیں برکت کے خیر وہ برکت کا ہونا یمن ہے اور شم کیا ہے اسی یمن اور برکت کے برخلاف ہے نحوسط تباہی برائی تو یہ جو برائی دنیا میں انسان پر آتی ہے یا آخرت میں آئے گی وہ کیا ہے کس وجہ سے آتی ہے اس کی دینداری کو نقصان ہونا اس کی دنیا کو نقصان ہونا اس کی ذاتی شخصیت کو نقصان ہونا بد اخلاقی کی وجہ سے ہوتا ہے برا اخلاق ہی انسان کے لیے برے نتائج لاتا ہے آدمی سمجھتا ہے بلی راستہ کر گئی تو برا انجام آئے گا فلاں چیز کوئی پیچھے سے چھینکا تو برا ہوگا دودھ گر گیا اگر تو برا ہوگا وغیرہ وغیرہ چیزوں میں انسان سمجھتا ہے کہ برے نتائج جو ہے وہ چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اس طرح کی خرافات پر اعتقاد رکھتا ہے اور اپنی زندگی میں جو بری باتیں ہوتی ہیں نقصانات اس کو ہوتے ہیں اکثر اوقات وہ خارجی چیزوں پر اس کا مدار رکھتا ہے لیکن بلا شبہ بعض اوقات باہر سے بھی کوئی اس کے لیے چیز ہوتی ہے لیکن اکثر اوقات انسان کی اپنی بداملی اس کی برائیاں اس کے رزق میں برکت کے اٹھنے یا اسی طرح سے اس کی زندگی میں نقصانات کے آنے کا ذریعہ بنتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اس میں خود فرمایا کہ انسان اگر تجارت کرے دو لوگ اور اس میں سچ بولیں اور اپنی چیز کی حیثیت کو حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تو اللہ رب العالمین اس تجارت میں برکت دیتا ہے لیکن اگر وہ جھوٹ بولیں اور اپنی تجارت میں اپنے مال کے عیب کو چھپا جائیں تو ان کا تما و کبا محکت برا ان کی تجارت کی برکت اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے تو یہ جو برکت کا مٹنا ہے کہاں سے آیا کس وجہ سے آیا انسان کے برے عمل کی وجہ سے اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے کدبا کتما چھپانا یعنی خیانت اس نے کی اور کد جھوٹ بولا اس نے تو اس کی خیانت اور اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کی تجارت کی برکت اللہ مٹا دیتا ہے اس میں نحست آتی ہے اس کے اندر خرابی آتی ہے اس کے اندر بگاڑ اور تباہی آتی ہے تو انسان کے اکثر اس طرح کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس میں اصل سبب انسان کی بدخلاقی اور اس کا برا کردار ہوتا ہے برے اعمال ہوتے ہیں تو انسان باہر دوسروں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے جبکہ کہ اصل وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے اپنے برے نتائج کا علامہ سنانی کہتے ہیں کہ اشم و ضد اومن شم جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں شم یہ یمن کا یمن کی ضد ہے یعنی یمن برکت کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خیر و برکت کی ضد ہوتا ہے شب اسلام میں عقیدہ ہے کہ جس طرح سے مشرقین چیزوں میں نحوس کو مانتے ہیں تو اسلام میں عقیدہ نہیں ہے تو حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ اور اس میں فرمایا کہ شب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو انسان اگر یعنی اس طرح کی چیزیں میں یقین رکھتا ہے کہ کچھ نحست والی چیزیں ہوتی ہیں تو اس طرح کی کوئی چیز اسلام میں اس کا اعتقاد نہیں ہے بلی کے جانے سے کام خراب ہوتا ہے الو گھر کے اوپر بولے تو کچھ ہوگا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں لوگ کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہے فرماتے و من انسان بے سب بختران ہی بے سو الخل کتنے لوگ ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دنیا دنیا میں مصیبتیں پریشانیاں اور بلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے برے اخلاق کی وجہ سے ان کا برا اخلاق ہوتا ہے جن کی وجہ سے مصیبتیں بلائیں ان پر آتی ہیں وہ کم انسان ان ہسلبلا شر و الفطنا بسلق کہتے ہیں کہ اور کتنے انسان ایسے ہیں کہ جن کو دنیا میں بلا اور شر اور فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی بدخلاقی کی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ انسان کی بدخلاقی کی وجہ سے دنیا میں اکثر اس کے لیے برائیاں برے حالات فتنے بلائیں مصیبتیں آتی ہیں تو اس اعتبار سے حدیث معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حادیث سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے اور قرآن سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ان نسو الخل القلوقی <الْعَسَن> لید المل کما ابن ابھی دنیا نے اسے قضاء الحوائج میں اور امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا برا اخلاق و ان نسو القلو کی العمل انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے انسان کا برا اخلاق اس کے اچھے عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے کما یو سعد الخل الاصل جیسے کہ سرکا شہد کو تباہ کر دیتا ہے شہد میٹھا ہوتا ہے اس میں شفا ہے اس میں خیر ہے اس میں نفع ہے لیکن اس شہد کے اندر اگر آپ سرکہ ڈال دو تو سرکہ اس سارے شہد کے ذائقے کو مزے کو منفاط کو خراب کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو اسی طرح سے انسان نیک اعمال بھی کرے بعض اوقات اس کے برے اخلاق کی وجہ سے ان نیک اعمال کے فائدے سے وہ محروم ہو جاتا ہے تو اس حدیث کو شیخل نے شیر جامع صغیر میں ایک سو چھتر پر حسن کہا ہے علامہ مناوی کہتے ہیں کہ اے انہو یعود علیہ کل کہتے ہیں کہ اس کے برے اخلاق کی وجہ سے وہ اپنے عمل کو برباد کرنے والا بن جاتا ہے اور نتیجہ عمل کی بربادی ہوتا ہے جیسے ایک صدقہ کرنے والا محنت کی کمائی سے حلال مال اس نے کسی غریب کو دیا کام تو اچھا تھا لیکن اس نیک کام کے ساتھ اس کا اخلاق بگڑا ہوا تھا تو اس آدمی نے کیا کیا احسان کرنے کے بعد اس پر احسان جتایا اور اس کو زلیل کیا جس پر احسان کیا احسان جتانا اور اذیت پہنچانا صدقہ کر کے کسی کا تعاون کیا لیکن اس پر احسان جتا جتا کر اس کو ازیت بھی پہنچائی تو ایک انسان اس طرح سے اگر کرتا ہے یہ بد اخلاقی ہی ہے تو نیکی کرنے کے باوجود صدقے کی نیکی کرنے کے باوجود اس بری عادت اور اخلاق کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا لا بالمن ایمان والو اپنے صدقات کو تباہ و برباد مت کرو من اور ادا کے ذریعے سے یعنی صدقہ کرنے کے بعد کسی غریب کو صدقہ دینے کے بعد اس کو اس کا تعاون کرنے کے بعد اس پر احسان کرنے کے بعد تو من اور ادا من احسان جتانا اور میں نے تیرے ساتھ دے کتنا کیا تو اس پر احسان جتانا اور اذیت پہنچانا اس کو تکلیف دینا اس کو ذلیل کرنا یا اس کو اس پر دباؤ ڈالنا کسی اور چیز کے لیے کہ میں نے تم کو دیا تھا نا آپ میرا کام کرو یا فلاں اذیت اس کو پہنچانا ذلیل کرنا اس کو تو اگر آدمی صدقہ جیسا نیک کام کر رہا ہے جو خلق کی خدمت ہے تعاون ہے لوگوں کا ان کی دعاؤں کا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے مزید عطا کا ذریعہ ہے کہ بندہ جب خرچ کرتا ہے اللہ اس پر خرچ کرتا ہے لیکن اگر بندہ خرچ کرے اور اس کے بعد اپنی بداخلاقی کا بھی اظہار کریں تو اس وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے کیا فرمائیں لا تلو لا تیلو صدقاتی کم اپنے صدقات کو باطل مت بناؤ باطل کا مطلب دل کو صفر کر کے بھی ختم ہو گیا وہ نہ کرنے جیسا ہو گیا وہ عمل ہی ضائع ہو, ہو گیا برباد ہو گیا اپنے صدقات کو لوگوں پر احسان جتا کر انہیں تنگ و پریشان کر کے اذیت پہنچا کے زلیل کر کے اپنے صدقات کو برباد مت کرو تو معلوم ہوا کہ انسان کے برے اخلاق کا اثر اس کے اعمال پر بھی پڑتا ہے وہی بات حدیث میں ہے کہ انسان کا برا اخلاق اس کے عمل کو برباد کرتا ہے ویسے ہی جیسے شہد میں سرکہ ملانے سے وہ شہد خراب ہو جاتا ہے تو اسے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات عمل کی تکمیل کے بعد کیے بعض برے اعمال بھی اس عمل کو برباد کرتے ہیں ایک آدمی دیوار بنایا اچھے سے بنایا پوری اور لات مار دیا اس کو تو بنانے کا سارا عمل کیا ہو گیا ضائع ہو گیا تو بعض اوقات عمل برباد ہوتا ہے عمل کے بعد رہا کاری کر رہا ہے تو عمل کے دوران وہ غلط کام کر رہا ہے عمل برباد ہو جاتا ہے یا انسان جو ہے شرک میں مبتلا ہے اور عمل کر رہا ہے تو پہلے ہی سے وہ دروازہ بند کیے ہوئے قبولیت کا لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی توگید والا ہے لیکن نیک کام کرتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے لیے بھی کیا لیکن کرنے کے بعد میں اس نے کیا کیا احسان جتایا عذیت پہنچائی تو عمل برباد ہوتا ہے تو عمل کرنے کے بعد بھی اس کے بعد بعض اوقات ایسے اعمال ہوتے ہیں جن سے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے تو کیا ہے یہ, یہ بد اخلاقی ہے اپنے ہی عمل کے ثواب سے محروم ہو جانا کس وجہ سے ہوا اتنا سب کچھ کر کے اخلاق کے بگاڑ کی وجہ سے ہے تو انسان کا برا اخلاق ہی اصل میں اس کے لیے نہوشک ہے اس کی خود بد عملی ہے جو اسے ہلاکت کے دہانے پر لے جاتی ہے انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور حدیث نمبر 33 دیکھتے ہیں آج یہ آخری حدیث ہے انشاءاللہ ہم اس پر اپنی بات کو ختم کریں گے وَأَن رضی اللہ, قال، قال اللہ, اللہ ان ان ان قیام اخراجہ مسلم حافظ ابن حجر رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب خوب لانتیں کرنے والے کسرت سے لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ لوگوں کے سفارشی ہوں گے نہ گواہ ہوں گے انہیں سفارشی ہونے یا گواہ ہونے کا شرف نصیب نہیں ہوگا جو کون لوگ جو لوگوں پر لانتیں کرتے ہیں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ سے مراد کون ہے لانت کرنا کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں شیخ ابن فیمین رحم اللہ فرماتے ہیں اللعان عن سی غت المبالغ سی کہتے ہیں کہ اللہ یہ کیا ہے مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی بہت لعنتیں کرنے والا کہتے ہیں والمراد باللعانین عنین کثیر اللہ کہتے ہیں کہ کثیر الحان کہتے ہیں کہ لعانین سے مراد کون لوگ ہیں جو کثرت سے لعنتیں کرتے ہیں بات بات پہ لانت کرتے ہیں لعنت ہو اس پر لعنت ہو اس پر، اللہ کے لانت فن پر جن کا تقیا کلام ہی لعنتیں کرنا ہو یعنی اللہی لان یعنی وہ شخص جو دائمًا لعنتیں کرتا ہے لسان کہتے ہیں کہ اس کی زبان ہمیشہ لانت سے ہی ترو تازہ رہتی ہے والعیاد باللہ اللہ کی پناہ ایسا کام کرنے سے فتح دل جلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمی نے بات کہی ہے یعنی ایک آدمی کثرت سے لانتیں کرتا ہو تو یہ بری چیز ہے لعان اس کو کہیں گے جو بہت بہت لانتیں کرتا ہو اسی لیے صرف لانت کرنا اس میں نہیں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہگاروں پر لانت کی یعنی صفات کے ساتھ کہ فلان چوری کرنے والے پر لانت یا یہود نصارہ پر لانت جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا تو اس طرح سے آپ نے کسی وصف اور کسی برے عمل کرنے والے پر لانت کی اور کیوں نہ ہو خد اللہ نے جب کی تو پھر کیوں نہ کی جائے لیکن کسی شخص کا نام لے کر ایک مسلمان کا نام لے کر لانت کرنا اہل علم نے کہا کہ اس سے بچنا چاہیے بعض بعض خاص حالات میں بعض علماء نے کچھ کہا ہے لیکن عموما علماء نے بات کہی کہ کسی متعین شخص پر لانت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے لا شفعاء یہ لوگ سفارشی نہیں ہوں گے قیامت کے دن یعنی کسرت سے لانت کرنے والوں کو لوگوں کا سفارشی بننے کا شرف نصیب نہیں ہوگا قیامت کے دن بعد گناہگار گار لوگ ہوں گے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی ہلاکت یقینی ہوگی <تصف> لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں بعض بندے نیک بندے اللہ کی اجازت سے ان کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا ان کو سفارش کی اجازت بھی دے گا اور ان کی سفارش اللہ تعالیٰ جیسا اللہ چاہے گا قبول بھی کرے گا اور یہ سفارش دو اعتبار سے ہوگی اس کے دو مقصد ہوں گے ایک تو جس کی سفارش کی جائے اس کو فائدہ ہو اور دوسرے وہ جو سفارش کر رہا ہے اس کا اونچا مقام بندوں کے سامنے ظاہر ہو سفارش کیوں ہے اسلام میں قیامت کے دن کیوں ہوگی سفارش کہ ایک تو یہ کہ بعض لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہونے والے ہیں اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا اس اعتبار سے کہ بعض نیک بندوں کی سفارش پر اللہ ان کو چھوڑ دے گا دوسرے یہ کہ اللہ رب العالمین اس دن ان بندوں کا شرف ظاہر کرے گا بہت سے بندے ایسے ہوں گے دنیا میں کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا کسی کا رشتہ اگر کسی کے پاس لے جائیں تو اس کو دیکھ کے رشتہ بھی کینسل ہو جائے لانے والے کو دیکھ کے ایسا غریب آدمی پھٹکر قسم کا آدمی ہے کیا ہے اس کے پاس اس کی بات مانی جائے یہ کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے لیکن اس آدمی کا مقام اللہ کے پاس اونچا تھا دنیا میں لوگ اس کو کم تر سمجھتے تھے چھوٹی موٹی تجارت کرتا تھا پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا اور ایسا انسان تھا بس پابندی سے نماز پڑھتا تھا حلال کماتا تھا اور جھوٹ نہیں بولتا تھا دھوکہ نہیں دیتا تھا دینداری کا اہتمام کرتا تھا دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں تھی لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھتے تھے قیامت کے دن اللہ رب العالمین نیک لوگ جو اللہ کے ہاں اونچے تھے چاہے دنیا میں ہو یا نہ ہو ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے بادشاہ بھی ہو سکتا فقیر بھی ہو سکتا نیک انسان تھا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت سارے بندوں کا شرف ظاہر کرے گا یہ اونچا ہے اس کی سفارش پر تجھے چھوڑا جا رہا ہے اس کی بڑائی ظاہر ہوگی اس کی عظمت اس کی اللہ کے اس کا مقام ظاہر ہوگا اور اس پر رحم بھی ہو جائے گا اس کی نجات بھی ہو جائے گی اس کا بھی کام ہو گیا اور اس کا بھی نام ہو گیا تو اللہ قیامت کے دن ایسا کرے گا تو یہ سفارش ہوگی لانت کرنے والوں کو شرف نصیب نہیں ہوگا جو کثرت سے لانت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا اس طرح سے قیامت کے دن اکرام نہیں کرے گا ان کا مقام لوگوں میں ظاہر نہیں کرے گا تو قاض کہتے ہیں وہ کیوں ایسا ہوگا کہتے وہ قد یقون قد یقون فلآنین نقش کہ یہ جو لانتیں کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جو ایسا کیا جائے گا اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اس برے عمل پر کثرت سے لعنتیں کرنا اس پر سزا کے طور پر یہ ہوگا اور ان کے مقام کو گھٹانے کے اعتبار سے ہوگا ان کا مقام گھٹ جائے گا اس لیے ان کو یہ شخص نصیب نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں کی سفارش کریں لِأَنَّ الشَّفَاعَةَ فِي الْآخِرَةِ وَالشَّهَادَةَ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّفَقَةِ عَلَى الْمُذْمِبِينَ وَالرَّحْمَةِ لَهُمْ سفارش کیوں ہوگی ایک نیک انسان قیامت کے دن سفارش کیوں کرے گا وہ گناہگاروں کا برا حال دیکھے گا اور ان پر رحمت اور شفقت کے طور پر اللہ سے کہے گا اللہ ان کو معاف کر دیں تو اللہ رب العالمین کے پاس جو سفارش کرے گا ان گناہگاروں کی ان پر شفقت کے طور پر ہوگا ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ہوگا اللہ کے رحمت سے دور ہونے کی بجائے اللہ کے رحمت سے قریب کرنے کے لیے ہوگا اور لاہنت کیا ہے لانت یہ ہے کہ ایک انسان دنیا ہی میں کہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر تو جو آدمی دنیا ہی میں لوگوں کی رحمت کا طلبگار لوگوں کے لیے اللہ کے رحمت کا طلبگار نہیں تھا آخرت میں اللہ کے رحمت کا مطالبہ ان کے لیے کروانے کے لیے اللہ تعالی کیوں کو شرط دے گا جو دنیا ہی میں لوگوں پر شفیق نہیں تھے اور اللہ کی لانت کی دعا کرتے تھے اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا ان کے لیے کرتے تھے آخرت میں انہیں بھی یہ شرف نصیب نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے قریب ان کو کرنے کے لیے سفارش کریں تو کہتے ہیں انما حی من شب من شفقت على المذنبین والرحمه لهم فحرمهم حرمها فحرمها هؤلاء بفعلهم ضدها من اللعنه ولعنتهم المقتضيه للقسوه علی تو اسی طرح سے دنیا میں یعنی چونکہ وہ لوگوں کی شفیق شف... شف... نہیں تھے لوگوں کے لیے آخرت میں وہ اس کے زد یعنی شفات ان کی کر کے رحمت سے اللہ کی ان کو ہمکنار کرنے کے لیے اس نعمت سے انہیں محروم کر دیا جائے گا تو انہیں سفارش سے محروم کر دیا کر دیا جائے گا اور ان کی کسوت کی وجہ سے سخت دلی کی وجہ سے کہ دنیا میں تم اتنے سخت دل تھے کہ لوگوں پر لانتیں کرتے تھے آخرت میں تم لوگوں کے لیے سفارش کرنے لائق نہیں ہو تو یہ آخرت میں ان کے لیے اکمال المعلم میں یہ بات قاضی عجاز نے کہی ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کا ہی کسی ایمان والے پر لانت کرنا ایسا ہے جیسے اسے قتل کر دینا یعنی اتنا برا ہے کہ ایک آدمی مسلمان کو مار ڈالے تو اس پر لانت کرنا ایسا ہے جیسے اس کو قتل کرنا امام البخاری نے کتاب الدب میں حدیث نمبر 615 پر اور امام مسلم نے کتاب ایمان میں حدیث نمبر ایک پر اس ایک پر اس حدیث کو روایت کیا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان والے پر لانت کرنا اتنا سخت ہے جیسے اس کو مار ڈالنا کیا مسلمان کا قتل جائز ہے نہیں تو پھر مسلمان کے اوپر لانت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور یہاں جو کہا گیا کہ نہ وہ سفارشی ہوں گے اور نہ شہدا ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے امام النوی نے تین معنی اس کے ذکر کیے ہیں احتمال ہے کہ تینوں میں سے کوئی کہتے کہ ان کو شہید شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ قیامت کے دن ان لوگوں کو گواہ بننے کا شرف نصیب نہیں ہوگا کہتے ہیں کس چیز کے گواہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے نبی ایسے ہوں گے علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے اور بعض دوسرے نبیوں کے بارے میں بھی تو ان کے بارے میں قومیں جھٹلا دیں گی اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھے گا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا کہ نہیں وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں صاف جھوٹ بولیں گے اس وقت میں نوح علیہ السلام یا انبیاء بعض روایتوں میں کئی نبیوں کے بارے میں آیا کہ انہوں علیہ السلام اور انبیاء اپنے لیے گواہ کے طور پر امت محمدیہ کو پیش کریں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنا گواہ بنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو کہیں گے میرے گواہ وہ لوگ ہیں کہ میں نے پیغام پہنچایا تھا ان سے پوچھ لیجیے تو وہ جو گواہی کا شرف ہوگا ان میں یہ لوگ شامل نہیں ہوں گے جو لانتیں کرتے ہیں تو ایک بات علماء نے یہ بھی کہی ہے کہتے کہ دوسرا قول یہ ہے کہ لا کون شہدا اف دنیا لا لاتو بلو شہاد شہادت ان کے اس گناہ کی وجہ سے کہ وہ بار بار لانت لوگوں پر کرتے تھے یہ گناہ ہے اس گناہ کی وجہ سے دنیا میں ان لوگوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ایسا انسان جو بار بار لوگوں پر لانتیں کرتا ہو ایسا انسان گواہ بننے لائق نہیں ہے ایسا انسان گواہ بننے لائق نہیں کیوں اس لیے کہ کسی پر ظلمن یہ گواہی دے دے گا یہ آدمی لانتی ہے لانت کرنے والا ہے جو آخرت کی سزا سے بچانے کا حریث نہیں ہے وہ دنیا کے اندر بھی انسان کو زبردستی یعنی عذاب کی طرف دھکیل دے گا دنیا میں سزا کی طرف دھکیل دے گا قابل اعتماد آدمی نہیں ہے خالی تیسری بات یہ کہ کہا کہ ایسے لوگ شہید نہیں ہوں گے قیامت کے دن یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہونے قتل ہونے کا شرف انہیں نصیب نہیں ہوگا ایسے لوگ ان کو یہ شرف دنیا میں نہیں ملے گا کہ اللہ تعالی کی راہ میں یہ قتل کیے جائیں ان کو شہادت نصیب ہو تو ایسے لوگ شہادت سے محروم ہو جائیں گے جو کثرت سے لوگوں پر لانت کرتے ہیں تو امام نوی نے شرح مسلم میں اس کو ربار... یعنی بات کہی ہے علماء کا قول نقل کیا ہے علامہ سنانی کہتے ہیں کہ قیل لا اللہ شہداء فی دنیا وَلَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِفِسْقِهِمْ لِأَنَّ اِكْفَارَ اللَّعْنِ مِنْ عَدِلَّةِ التَّسَاهُ لِفِ الدِّينِ اللہم السلام آنی کہتے ہیں صبح السلام میں بلغ المرام کی شرح میں کہ علماء نے بات کہی ہے کہ یہ دنیا میں گواہ نہیں بنیں گی اور یعنی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ان کے اس گناہ کی وجہ سے یہ فاسق ہیں کثرت سے لعنت کرنے والے کیوں؟ اختار اللہ علی منطا دین اس لیے کہ کثرت سے لانتے کرنا یہ انسان کی دینداری میں لاپرواہی کی علامات میں سے ہے یہ دین کے معاملے میں لاپرواہ ہے احتیاط کرنے والا نہیں اپنی زبان کو روکنے والا نہیں اور گواہی میں زبان ہی چلتی ہے تو یہ زبان کو احتیاط نہیں رکھنے والا ہے تو اس کی گواہی کیسے قبول کی جائے کچھ بھی گواہی دے دے گا تو یہ آدمی دین میں کوتا کرنے والوں میں سے اس اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایک صدیق کے لیے ہرگز بھی یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنتیں کرنے والا ہو کثرت سے صدیق کا مقام اونچا مقام ہے صدیق اس کو کہتے ہیں جو اپنے اعتقاد میں اور اپنے قول میں اور اپنے عمل میں سچائی کے راستے پر چلے اس کا عقیدہ حق اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات حق اور اس کی زندگی میں ہونے والے اعمال وہ بھی سارے کے سارے حق کے مطابق جس انسان کا یہ معاملہ ہو اسے صدیق کہتے ہیں صدیق کبھی لانتیں کرنے والا نہیں ہو سکتا تو کہا کہ صدیق کے لیے شایان شان نہیں ہے جو انسان صدیق ہے اس کی شایان شان نہیں ہے اس مقام و مرتبے کے لائق نہیں ہے جو کثرت سے لانتیں کرنے والا ہو امام مسلم نے اسے کتاب البل وسیل آداب میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 2597 تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کثرت سے لانت کرنا صدیق کا شعار نہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے ان ابا بکرین لانا باد رقیق ہی اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی خادم کو غلام کو اس پر لانت کی فقال نبی اللہ علیہ ابا بکر اللہ عمینا و صدقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اے ابو بکر لانت کرنے والے اور صدقین دونوں ایک نہیں ہو سکتے لانت کرنے والے صدیقی نئی کل ورب رب الکعبہ ہرگز نئی کعبہ کے رب کی قسم کعبہ کے رب کی قسم نہیں ہو سکتے دونوں ایک نہیں ہو سکتے کثرت سے لانت کرنے والے اور صدیق دونوں ایک نہیں ہو سکتے مرتين او اور آپ نے دو بار بات کہی یا تین بار آپ نے بات کہی ابو بکرین یوم یوم بقی التو کے صدیق رضی اللہ عنہ پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ دن انہوں نے کئی کئی اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا کئی غلاموں کو انہوں نے آزاد کر دیا ثم جاء, ال... جاء, النبی... آ... ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لاود سمجابی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد میں ایسا کبھی نہیں کروں گا اس کے بعد میں ایسا کسی پر لعنت نہیں کروں گا امام البخاری نے الادب المفرد میں حدیث نمبر تین ہزار پر اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے شیخ ابن عثیمی رحم اللہ فرماتے ہیں وَفِيهِ اَيضًا مِنَ الْفَوَائِلِ أَنَّ كَفْرَةَ من مِنْ كَبَائِرِ بہت بڑی بات ہے شیخ ابن عطیمی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے فوائد میں سے کہ سفارش نہیں بنیں گے گواہ نہیں بنیں گے اس حدیث کے فوائد میں سے ایک علمی بات کی معلوم ہوتی ہے کہ کثرت سے لانت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے سے کرنا کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے وجہ کیسے معلوم ہوا اس کی توجہ کیا ہے انتحقہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اس کو یہ سزا ملی اس کی وعید سنائی گئی اس کے اس عمل کی وجہ سے یعنی کثرت سے لانت کرنے کی وجہ سے آخرت میں اس کو سزا مل رہی ہے کہ اس کو سفارشی اور گواہ بننے کی سے روک دیا جائے گا تو جس چیز کا آخرت میں جس چیز کی سزا ملتی ہو آخرت میں تو ایسا انسان ظاہر بات ہے کہ وہ گنا کبیرہ ہے جس کی سزا بیان کی گئی ہو دنیا میں یا آخرت میں تو یہ بات فصل جل، جلام میں شیخ ابیمن نے کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی اس انسان کے لیے جو کثرت سے لعنتیں کرتا ہو آپ نے فرمایاش ولبدی مومن وہ مومن نہیں جو خوب خوب تانے دے لوگوں کو اور لوگوں کو لوگوں پر لعنتیں ہی کرتا رہے اور بے حیائی کی بات کرے اور عمل کرے اور ایسی باتیں کرے جو فحش باتیں ہوں دل توڑنے والی باتیں ہوں جو مروت کے خلاف ہوں تو ایسی سخت باتیں کرنا یا بے حیائی کی باتیں یا بے حیائی کے کام کرنا تو یہ کیا ہے ایمان کے منافی ہے ایمان کے خلاف ہے اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان اور حافظ نے روایت کیا ہے اور امام البخاری نے العدب المفرد میں بھی اس کو روایت کیا ہے اور سیل جامع صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اکاسی پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ایمان کی نفی ہو رہی مومن نہیں جو کیا کرے لوگوں کو تانے دے تانے تانے دیتا ہو لانتیں کرتا ہو خوب خوب اور بے حیائی کی باتیں کرتا ہو اور دل دکھانے کی باتیں کرتا ہو یا بے حیائی کی باتیں اور بے حیائی کے کام کرتا ہو تو ایسا آدمی مومن نہیں تو جس چیز پر ایمان کی نفی ہوتی ہے وہ بھی گناہ ہوتا ہے جس چیز پر ایمان کی نفی ہو وہ چیز گناہ ہوتی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کثرت لان یہ گناہوں میں سے ہے اور شیخ ابین رحم اللہ کے قول کے مطابق یہ کبائر میں سے ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور آخرت میں ہم سب کو ذلیل ورسوا ہونے سے بچائیں اور دنیا میں بھی ہم سب کو نیک اور اچھے اخلاق پر قائم رہنے والا بنائیں برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہ ہم نے تقریباً یعنی اس باب کی تینتیس حدیث دیکھی کچھ حدیثیں اور رہ گئی تھیں اگر ممکن تھا کہ اس کو کیا جائے لیکن اب وقت نہیں ہے رمضان بالکل قریب ہے اس لیے ان اس کو رمضان بعد ہی ہم مکمل کر سکتے ہیں تو یہ برے اخلاق سے متعلق بات تھا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ ہم سب کو خیر کی توفیق دے اور شر سے محفوظ رکھیں اللہ خیر وبارک اللہ فیقم اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے تمام کلمات پر بہترین مدراتہ فرمائے اس باب کے اندر صرف چار حدیث چار حدیثیں اور باقی رہ گئی ہیں اور آئندہ جو جمعہ آ رہا ہے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مناسب وقت رہے گا اس دورہ کے ختم کا ہونے کا کہ یہ باب و ترحیب مساو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد رمضان کے بعد انشاءاللہ نئے باب کی ہم شروعات کریں گے تو اس باب کے اندر صرف چار حدیثیں اور باقی رہ گئی ہیں اور اللہ کی امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے کا جو جمعہ ہے اس میں وہ سارے ہیں انشاءاللہ ہم شیخ سے پڑھ لیں گے ہم شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کا بھی کہ شیخ کافی مصروف ہیں اور جب سے لاک ڈاؤن ختم ہوا شیخ کے اسوار بھی شروع ہو گئے ماشاءاللہ اللہ اور اس وجہ سے شیخ کا دو پروگرام نہیں ہو سکا جیسا کہ اعلان بھیجا گیا تھا آپ لوگوں کی خدمت میں بہرحال ہم شیخ کے علم میں عمر میں اور صحت میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو بھی ملاقات ہوگی اور رمضان کے مہینے میں دینی عبادات کے اندر مصروفیات کی بنا پر پروگرام وغیرہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی رمضان کے مہینے میں نہیں رہے گا رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر باب و ترغیب مکارم الاخلاق ہے اور اس کے بعد بابو ذکر و دعا ہے یہ دو ابواب اور رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان دونوں ابواب کو پڑھ لینے کے بعد کتاب الجام مکمل طور پر انشاءاللہ ہم ساری حدیثیں پڑھ لیں گے اور سن لیں گے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور تمام برے اخلاق اور برے بری عادات سے محفوظ رکھے آمین اور صلاع مستقیم پر قائم رکھے اور سلب صالحین کے عقید اور منحج پر قائم رکھے اور ہمارے جو علماء ہیں اللہ تعالی ان کی حفاظ فرمائے اور ان سے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کا علم کرنے کی توفیق عامین جزاكم اللہ وبرک اللہ والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ